اب تک نہیں ائے حضرت عثمان رضی کا اگر انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کچھ کیا یا ان کی اگر نیت خراب ہو تو آخری دم تک ہم لڑیں ایک درف کے نیچے حضور جلوہ کر سب نے حضور سے بیعت کی کفار مکہ سے آخری دم تک لڑنے آ رہے بیعت کرنے آ رہے بیعت کر جب ساری بیعت ختم ہو گئی یہ فضیلت حضرت عثمان کو حاصل اللہ اللہ میں کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین کہکشاں جنت رش کرنے لگ رہا حضرت عثمان نے فرما سنو یہ ہاتھ اس یہ ہاتھ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہے میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضرت عثمان کی بیعت کی قرآن مجید نے نقشہ بیان کر دیا سبحان اللہ ارشاد باری تعالیٰ ان نمت اللہ یوباؤن کا ان اے میرے بندوں یہ جو تم نے حضور کے ہاتھ پر بی تھی ارے بظاہر یہ ہاتھ میرے حبیب کا تھا مگر حقیقت میں تم نے اللہ کے دست قدرت پر بی اور پھر فرما ید اللہ فوق ان کے ہاتھوں پر بھی کا قدرت ہے اب دیکھیے بیت کا سبوت مل گیا نہیں یہ سلسلہ اکبر کے ہاتھ پر بیت پھر فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیت پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پھر حضرت علی کے ہاتھ پھر چھ مہینے کے لیے حضرت امام حسین پر پھر امام حسین نے حضرت امیر ماویہ ردی اللہ عنہ سے صلح کر لی تو اب لوگوں نے حضرت امیر ماویہ پر جناب بیت کلی ہاتھ پر اب چونکہ خلافت کا یہ سلسلہ چلا اب یہ سب جب مفقود ہو گیا تو اس سلسلے کو زندہ رکھنے کے لیے کہ آدمی کا کوئی رہنما ہونا چاہیے تو یہ تیری مریدی کا سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا امام آزم ابو ہنی فرد اللہ تارن یا حضرت امام باقر صابق حضرت امام جعفر صادق چونکہ دونوں سے آپ کی ملاقات ہوئی خود امام آزم بھی ان کے مرید ہوئے رضوان اللہ تعالی علی مجمعی